جزاک اللہ خیر جس بھائی نے بھی مائک کے لیے رہنمائی فرمائی امید ہے ان شاء اللہ کا میری آواز کو آپ سماج فرما رہے ہوں گے وائس اگر آ رہی ہے تو کوئی بھائی بتا دیں وائس اوکے ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ان شاء اللہ کا اب جو ہے حضرت نا امام ترمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی اور ان کی کتاب جامع ترمی سے متعلق کچھ بیان کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر اگر وقت ہوا تو انشاء اللہ کا ہم ایک اور محدث کا بھی ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج چونکہ جمع المبارک کا دن تھا اور اس دن میں ہم محدودی نے گرام کی سیرت سے متعلق بیان کرتے ہیں لہٰذا اسی سلسلے کے مطابق آج خیر ہے حضرت سیدنا امام رحمت اللہ تعالی علیہ کا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 يا نور اللہ صلح سجدنا ومولانا محمد الجود وبارک وسلم یا يا یا يا یا يا یا يا مکی یا يا مدنی یا عربی یا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ تعالی عابد و زاہد بے مثال حافظے کے مالک اور یگانہ روزگار محدب نے کہا کہ ابو عیسیٰ ترمی علیہ رحماء ان آئمہ میں سے ہیں جن کی علم حدیث میں پیروی کی جاتی ہے انہوں نے جامع تواریخ اور علل کی تصنیف کی وہ ایک سکہ عالم تھے اور ایسا حافظہ رکھتے تھے کہ لوگ حفظ میں ان کی مثال دیا کرتے تھے امام ترمزی علیہ رحمہ بے حد عبادت گزار اور پرفوز دل کے مالک تھے یوسف بن احمد بغدادی بیان کرتے ہیں کہ کثرت و زاری کے سبب وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے امام ترمزی علیہ رحما امام بخاری علیہ رحما کے شاگرد تھے اور نشر بن محمد خود امام ترمیزی سے روایت کرتے ہیں ایک دن امام بخاری علیہ رحمٰ نے ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے اس قدر استفادہ نہیں کیا جتنا استفادہ میں نے تم سے کیا ہے اور عمران بن علام نے کہا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری علی رحمت اللہ علیہ نے فوت ہونے کے بعد اہل خورا سان کے لیے علم و عمل میں امام تلمیزی جیسا کوئی شخص نہیں چھوڑا حضرت امام ابو عیسی محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسا بن بحاق بن السپن سلمہ ترمیزی علیہ رحما دو سو نو ہجری میں بلخ کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے جو دریائے جے خون کے قریب ہے جب جبھی نام ان کا ترمیزی آتا ہے اور امام ترمیزی علیہ رحمہ کا نام محمد اور کلیت ابو عیسی ہے جامعہ ترمیدی میں انہوں نے اپنے نام کی بجائے کنیت کو اختیار کیا ہے اور جہاں اپنا ذکر کرتے ہیں اعلی ابو عیسیٰ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس جگہ یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ امام ابن ابی شائبہ نے پوری سند کے ساتھ اپنی مصنف میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص کی کنیت ابو عیسیٰ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا عیسی کا باپ نہیں تھا تو اس روایت کے سبب بعض ظلما نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو مکرو قرار دیا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنیت ابو عیسی سے نہ منع فرمایا ہے نہ اس کو ناپسند کیا ہے بلکہ صرف یہ ایک کمر واقعی کا بیان ہے کہ واقعہ میں حضرت سیدن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بات نہیں تھا جس کا سرکار نے ذکر کیا اور ثانیہ یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نزاح کے قبیل سے تھا جیسا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو فرمایا میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا وہ کہنے لگا حضور اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے واللہ تعالی عالم جلالہ کنیت ابو عیسیٰ کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی کنیت بھی ابو عیسیٰ تھی جب حضرت سیدنا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنیت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کنیت کو ناپسند فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بتلایا کہ ان کی کنیت حضور علیہ صلاح و السلام نے رکھی تھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضور کی خصوصیت قرار دیا اور اس کنیت سے بدستور منع کرتے رہے حضرت سیدنا امام فرمیزی علیہ رحمٰ کے ایک ہم نام حکیم ترمیزی ہیں اور بسا اوقات بعض ناواقف لوگ حکیم ترمیزی کی روایات کو امام ترمیزی کی روایات خیال کر لیتے ہیں حالانکہ حکیم ترمیزی نے نوادر الاصول میں اکثر غریب اور غیر معتبر روایات جمع کر دی ہیں اور امام ترمیزی علیہ رحما کی جامع صحیح میں اکثر صحیح اور معتبر روایات ہیں تحقیق یہ ہے کہ ترمیزی نام کے تین مشاہیر اعلام گزرے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمی علیہ رحمہ ابو الحسن احمد بن الحسن بن جڑے ترمیزی یہ ترمیزی کبیر کے نام سے مشہور تھے اور امام بخاری اور امام ترمیزی کے اس شاہ تھے رحمۃ اللہ علیہم اور پھر حکیم ترمیزی آپی زہگی لکھتے ہیں کہ یہ نبوت پر ولایت کی فضیلت کے قائل تھے اس عقیدے کے سبب ان کو ترمز سے نکال لیا گیا پھر یہ بلخ چلے گئے جہاں ان کو ان کے ہم نوا مل گئے حضرت سیدنا امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول علم کی خاطر خراسان عراق اور حجاز کے متعدد شہروں کا سفر کیا اور اپنے وقت کے بہترین افادل علوم حدیث کے ماہرین اور جید و اساتذہ کے سامنے ضانو علم کیا ان کے اساتذہ میں سے چند حضرات کے اصماء یہ ہیں حضرت قائطبہ بن سعید ابو مصعب ابراہیم بن عبداللہ اسماعیل بن مسا فوید بن نصر علی بن حجر محمد بن عبد المارک عبداللہ بن معاویہ محمد بن اسماعیل بخاری مسلم بن الحجاج القشیری اور امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین امام طی علیہ رحمہ کے تیلامزہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے اور بے شمار لوگوں نے ان سے احادیث کا خما کیا ہے حافظ ابن حضرت کلانی علیہ الرحمٰ نے ان میں سے بعض حضرات کا ذکر کیا ہے اور جن میں سے یہ چند نام ہیں ابو حامد احمد بن عبداللہ بن داؤد حیثم بن قریب محمد بن محبوب احمد بن یوسف ابو الحرف اسد بن حمودیہ وغیرہ امام ترمیزی نے اپنے جامع صحیح میں دو ایسی روایات بھی ذکر کی ہیں جن کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام سے سیما کیا ہے اور امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے غزل کا حافظہ رکھتے ہیں ان کی قوت حفظ سے متعلق ایک واقعہ عام تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے خود امام ترمیزی علیہ رحما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ سے ان کی احادیث کے دو جز نقل کیے تھے ایک مرتبہ مکے کے سفر میں وہ میرے, ہم وہ میرے ہمراہ تھے مجھے اب تک ان اجزاء کی دوبارہ جانچ پڑتال کا موقع نہیں ملا تھا میں نے شیخ سے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی کرا کریں اور میں سن کر ان کا مقابلہ کرتا جاؤں شیخ نے منظور فرما لیا پھر میں نے ان اجزاء کو اپنے سامان میں تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے بلاخر میں نے ان اجزاء کی مثل سادہ کاغذ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور شیخ سے قراءت کی درخواست کی شیخ قراءت کرتے رہے اور میں اپنے ذہن میں ان احادیت کو محفوظ کرتا رہا اتفاقن شیخ کی نظر ان سادہ کاغذوں پر پڑ گئی اور وہ ناراض ہو کر کہنے لگے کہ تم کو شرم نہیں آتی مجھ سے مزاق کرتے ہو پھر میں نے سارا ماجرہ انہیں سنا کر اپنا عذر پیش کیا اور کہا کہ آپ کی سنائی ہوئی تمام احادیث مجھے محفوظ ہو گئی ہیں شیخ نے کہا سناؤ اور میں نے وہ تمام احادیث منو عن سنا ڈالی شیخ نے دوبارہ امتحان لینے کے لیے چالیس ایسی احادیث پڑی جو صرف ان سے روایت کی جاتی تھی امام ترمی علیہ رحما نے ان احادیث کو بھی اسی طرح ترتیب بار سنا دیا اس پر شیخ نے انہیں تحسین و آفرین کرتے ہوئے اختیار کہا میں نے تمہاری مثل آج تک کسی کو نہیں دیکھا درس و تدریس کی بے پناہ مصروفیات اور کثرت مشاغل کے باوجود امام ترمزی علیہ رحمٰ سے کی کئی کتابیں ہیں جو کہ تصانیف انہوں نے فرمائی ہیں یادگار ہیں جیسا کہ جامع ترمیزی کتاب الل کتاب التاریخ کتاب الظہش کتاب والکنا کتاب الشمائل ال رجب المرجب دو سو انسی ہجری کو مقام ترمز میں امام صرحمہ کا وصال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا حافظ آبی لکھتے ہیں کہ اس سال جن اور مشاہد ہے وہ کا وصال ہوا ان کے اسما یہ ہے محدث ابن خلیل بن ثابت ابو جعفر برجلانی ابراہیم بن عبداللہ محدث مکہ ابو محدث جعفر بن محمد بن شاکر اللہ تعالی اجمعین. امام ابو عیسیٰ ترمزی علیہ رحمٰ کی جامع صحیح ترتیب سیاح کے لحاظ سے نسائل اور ابو دعود کے بعد آتی ہے لیکن اس کو اپنی جو ترتیب افادیت اور جامعیت کی وجہ سے جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہے اس کے سبب اس کو عام طور پر بخاری اور مسلم کے بعد شمار کیا جاتا ہے چنانچہ حاجی خلیفہ اس کا ثالث القطب الستہ کے عنوان سے کشف الزنون میں ذکر کرتے ہیں اور حافظ ابن عصیر جامع الاصول میں لکھتے ہیں کہ جامع ترمی کتب صاحب میں سب سے زیادہ احسن ہے کیونکہ اس کی افادیت سب سے زیادہ اور ترتیب سب سے عمدہ ہے نیز اس میں تکرار سب سے کم ہے مذاہب آئمہ اور وجوہ اسلال کے ذکر اور انواع حدیث اور احوال رواج کے بیان میں یہ کتاب سب سے منفرد ہے شیخ ابو اسماعیل حربی نے کہا کہ میرے نزدیک ابو عیسیٰ ترمی کی کتاب بخاری اور مسلم کی کتابوں سے زیادہ مفید ہے انہوں نے اس کا سبب بتلاتے ہوئے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سوائے ماہرین علوم علوم حدیث کے اور کوئی شخص استفادہ نہیں کر سکتا بخلا صحیح ترمیزی کے چونکہ یہ کتاب فقہا محدثین اور عام علماء کے لیے یکساں مفید ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تفنی کے بعد علماء حجاز پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو پسند کیا پھر عدوائے خدا پر پیش کیا تو انہوں نے بھی اس کی تحسین کی نظر سے اس کو دیکھا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو یوں سمجھے گویا اس کے گھر میں نبی کلام کر رہا ہے صحیح ترمی کے نام میں اختلاف ہے حاجی خلیفہ کشف الظن میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو سننے ترمی کہتے ہیں لیکن اس کا زیادہ مشہور نام الجان صحیح ہی ہے سنن اصطلاح حدیث میں حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب ابواب فکیہ کے طرز پر کی گئی ہو اور چونکہ ترمی کی ترتیب اسی طور پر ہے اسی لیے اس کو سنن کہنا بھی درست ہے کہا جامع صحیح کہنا تو ترمی کے جامع ہونے میں تو کوئی کلام نہیں البتہ صحیح کہنے میں یہ سوال واضح ہوتا ہے کہ اس میں حسن اور رئیس روایات بھی کافی تعداد میں موجود ہیں کو صحیح کہنا کیوں کا دست ہوگا جواب یہ ہے کہ صحیح تغلیباً کہا گیا ہے امام فرمزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی جامع کی ترکیب میں جو اسلود اختیار کیا ہے وہ اس قدر عمدہ اور مفید ہے کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کو تمام کتب سیاح میں نمایاں حیثیت حاصل ہے امام فرمزی حدیث ذکر کرنے کے بعد آئمہ مذاہب کے اقوال اور ان کا اختلاف ذکر کرتے ہیں امام ترمزی نے اپنی جامع صحیح میں یہ کی التزام کیا ہے کہ اس کتاب میں صرف ان احادیث کو درج کیا جائے جو کسی نہ کسی امام کا مذہب ہو البتہ دو ایسی حدیثیں ہی ہیں جن کے بارے میں امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے جب ایک حدیث کئی صحابہ سے مربی ہو تو جس صحابی سے اس حدیث کی روایت مشہور ہو امام ترملی اس صحابی کی روایت ذکر کرتے ہیں اور باقی صحابہ کی روایات کی طرف وکیل باغ ان فلاں و انفلاں کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں اور امام طرم کی رحما کا عام طریقہ یہ ہے کہ کسی صحابی کی روایت ذکر کرنے کے بعد و فیل باپ انفنا کہتے ہیں تو فل باب کے تحت اس صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے جس کی روایت اثالسن باب کے تحت لاتے ہیں لیکن بعض جگہ انہوں نے اس طریقے کے خلاف بھی کیا ہے امام تروزی علیہ رحما مکمل صنعت بیان کرنے کے بعد انوائے حدیث میں سے اس حدیث کی نو کا بیان کر دیتے ہیں چاہے یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے یا ضعیف ہے اور اسی طرح جو حدیث معلول ہو امام فرمزی اس کی تصریح کر دیتے ہیں اور برسا اوقات اس کی علت خفیہ بھی بیان کر دیتے ہیں یہ اسلوپ بیان کر رہا ہوں جامع فرمزی کے اگر کوئی حدیث منقطع ہو تو امام فرمزی اس کے انقتاح کی تصریح کر دیتے ہیں اور بعض اوقات انقتاح کی وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں جو حدیث غیر محفوظ اور شاد ہو امام فرمزی علیہ رحما اس کی بھی تصریح کر دیتے ہیں اور بضا اوقات وجائے شزوز بھی بیان کر دیتے ہیں جو حدیث منفر ہو امام فرمزی اس کی بھی تصریح کر دیتے ہیں اور بعضا اوقات وجہ بھی دیتے ہیں بعض دفعہ امام فرمزی علیہ رحمہ ایک اصناب سے ایک صحیح حدیث ذکر کرتے ہیں اور وہی حدیث بعض دوسری اساند سے مترج ہوتی ہے تو امام فرمزی اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں بعض دفعہ امام فرمزی علیہ رحمٰ کشرت ترک کا اظہار کرنے کے لیے حدیث ایک صنعت کے ساتھ مرفون ذکر کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ موقوف ہوتی ہے تو امام فرمزی اس کے وقت کی تصریح کر دیتے ہیں اگر حدیث بعض سرب کے لحاظ سے غریب اور بعض کے لحاظ سے مشہور ہو تو اس کا بیان بھی کر دیتے ہیں امام ترمی علیہ رحمٰ عام طور پر حدیث ذکر کرنے کے بعد دکھتے ہیں لہٰذا حدیث حسن صحیح یا ہاذا حدیث حسن غریب یا حضا حدیث حسن صحیح غریب تو پہلی صورت میں یہ اشقال وارد ہوتا ہے کہ حسن اور صحیح دو مستقل قسمیں ہیں اور اقسام آپس میں متبادل ہوتی ہیں تو ایک حدیث حسن اور صحیح کیسے ہو سکتی ہے تو بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صحیح اور حسن کے جمع ہونے میں کوئی تردد نہیں اس لیے کہ حدیث کا حسن رات ہی اور صحیح رائے بھی ہونا این ممکن ہے تو بہرحال یہ عوام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ کے اسلوب ہیں مساوقاتی سند کے بعد راویوں پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جرا بھی فرماتے ہیں اور اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی راوی مجہور ہو تو امام طرمزی الحمد اس کی تعین کر دیتے ہیں اور اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی راغی منقر حدیث ہو تو اس کی اس کی بھی تعین جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور عام طور پر جو راوی کنیت یا نسبت کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں ان کے اسماء کی اور کنیت کی بھی وضاحت خاص اہتمام سے فرما دیتے ہیں اگر کسی راوی کے اسم میں اختلاف ہو تو اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں اگر ایک وقف کے ساتھ دو راوی مشہور ہوں تو امام ترمزی علیہ خامہ ان کے اسماء اور مراکب کا فرق بیان کر دیتے ہیں اور اسی طرح بسا اوقات امام فرمزی الرحمہ کسی حدیث کے بارے میں مختلف اساتذہ اور عالمۂ حدیث کے اقوال بھی پیش کر دیتے ہیں بعض دقت امام ترمزی علیہ رحما اپنے اساتذہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور امام ترمزی علیہ رحما اپنی کتاب میں عنوان قائم کرتے ہوئے بسا لفظ لب کے بعد ارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اور اس کے تحت عام طور پر احادیث مرفو ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات لفظ اقوام کے بعد ان رسول اللہ نہیں لکھتے لہٰذا وہاں مرفو روایات کا التزام نہیں کرتے کسی حدیث میں مرفو اور موقوف کا اختلاف ہو تو اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات حدیث میں کوئی مشکل لفظ ہو تو امام فل مزی علیہ رحمٰن اس کا آسان لفظ مانا بیان کر دیتے ہیں اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو تو بسا اوقات امام فرمزی اس تعارظ کو اٹھانے کے لیے کوئی توجیح اور تعویل پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر حضرت سیدت نا عائشہ صدیقہ طاہرہ سجیبہ رضی اللہ تعالہ عانہ سے ایک عزیز روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز مو اندھیرے پڑھا کرتے تھے انصاری حضرات کہتے ہیں کہ عورتیں چادروں میں لٹھی ہوئی چلی جاتی تھی اور اندھیری کی وجہ سے وہ پہچان نہیں جاتی تھی اس کے بعد دوسری عزیز انہوں نے راک بن خزب سے روایت کی کہ حضور علیہ نے فرمایا فجر روشن ہونے کے بعد پڑھو فجر روشن ہونے کے بعد نماز پڑھو کیونکہ اس سے زیادہ عدر ملتا ہے لیکن پہلی عزیز کا مفاد یہ ہے کہ فجر کی نماز جلد پڑھنی چاہیے اور دوسری کا تقاضا یہ ہے کہ تاخیر سے پڑھنی چاہیے امام ترمتی علیہ رحمٰ ان دو متعارف عزیزوں میں تجدید دینے کے لیے امام شاق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دوسری عزیز کی توجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسفار کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح یقینی طور پر متحق ہو جائے اور اس کا وجود مشکوک نہ رہے نہ آئیے کہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائے بہرحال ہمارے نزدیک یہ توجی صحیح نہیں کیونکہ اس توجی کے اعتبار سے مانا یہ ہوگا کہ جب فجر غیر مشکوک ہو تو زیادہ اضر ملے گا جس کو لازم ہے کہ اگر مشکوک وقت فجر پڑی گئی تو نفس اذر پھر بھی ملے گا اور یہ بضاحت صحیح نہیں ان متعدد روایتوں میں اصل تصدیق یہ ہے کہ پہلی عزیز میں نفس سے جواب بیان کیا گیا ہے اور دوسری عزیز میں استحباب بدلایا گیا ہے پہلی عزیز میں عمل کا بیان دوسری میں قول کا اور چونکہ کا قول عمل پر راجی ہوتا ہے اس لیے متعارض نہ رہا تعارف نہ رہا اور کبھی امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ رفا تعارض کے لیے دو متعارض حدیثوں میں سے کسی ایک کا منسوخ ہونا بیان کر دیتے ہیں مثلا انہوں نے حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فکر کی ہے کہ جس چیز کو آگ نے جھوا ہو اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسری حدیث حضرت جاوید سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے بطری کا گوشت کھانے کے بعد حضرت کی نماز پڑھی پرتازور نہیں کیا تو اس حدیث کے آخر میں امام سرمجی علیہ رحمان لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی حدیث کے لیے ناصف نا ہے جامعہ علیہ رحما نے حدیث کے ذہر میں جو مباحث مباحث ذکر کیے ہیں وہ اپنے اندر متعدد علوم و فنون کو سوئے ہوئے ہیں آپی جبو بکر بن العربی عر آر آ شرح تنجی میں ان میں سے چودہ علوم کی نشاندہی کی ہے تو بہرحال ان میں کئی علوم ایسے ہیں جن سے متعلق جامع تنظی سے میں ہے کہ ان تمام علوم اس میں شامل ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں سے محبت اور ان کا علم حاصل کرنے کی چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ توفیق رفیق ادا کروائے تو یہ امام تنظی رحمت اللہ علیہ کی مختصر سیرت اور ان کی مطلب جو ہے وہ جامع ترمیزی کے حوالے سے چند باتیں بھی جو ہم نے عرض کی جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تو شیخ محمد فواد مصری نے جامع ترمیزی کی کل آدھی مقصودہ کی تعداد ایک بتائی ہے 1385 1385 اور طواب اور شواہد کو شامل کر کے شیخ خضرائی مصری نے جملہ احادیث کی تعداد تین ہزار نو سو چھپن بتائی ہے صحت احادیث اور قوت سنت کے اعتبار سے جامع ترمجی کا مرتبہ نسائی اور ابو ابود کے بعد ہے اور کتب صحاح میں یہ پانچویں درجے پر آتی ہے کیونکہ امام فرمزی علیہ سے رحمت حدیس روایت کرتے ہیں جبکہ نسائی اور ابود اس طبقے سے صرف انتخاب کرتے ہیں امام ترمجی ضوفا اور مجہورین کے پانچویں طبقے سے بھی روایت قبول کر لیتے ہیں جبکہ نسائی اور ابود اس طبقے سے اصلا روایت نہیں کرتے ہیں اسی سبب سے حافظ جلال الدین سیوتی علیہ رحمٰ امام زہبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جامع ترمجی کا مقام سنن لسائی اور ابود دعود کے بعد ہے کیونکہ امام ترمی مصلوب اور کلبی کی روایات کا بھی اخراج کر لیتے ہیں البتہ حسن تربیب حسن ترکیب حدیث اور قسط کے متعدد علوم کے شمول اور افادیت کے لحاظ سے جامع ترمی نسائی اور ابود پر مقدم ہے کابلی اللہ علیہ رحم لکھتے ہیں کہ جامع ترمزی کے بارے میں یہ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ متطد کے لیے کافی ہے اور وہ پنڈت کے لیے مغنی ہے اور वजह से اسی وجہ سے حاجی خریفہ نے میں اس کو صالف الفتب الفطہ سے تعبیر کیا ہے اور شعیب عبدالحق محبولی رحمتہ اللہ علیہ بھی شاید اسی وجہ سے بخاری اور مسلم کے بعد اسی کو ذکر کرتے ہیں اس کی بہت سی شروحاتی وادہ لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ترمدی شریف جامع ترمیدی شریف کا علم نصیب فرمایا آمین, آمین آمین آمین اللہم آمین تو ان شاء اللہ تا آئندہ امام ابو دعود علیہ الرحمٰ جو ہے جو ہے وہ ہم کرنے کی صاحب حاصل کریں گے ابھی مفت ہم نے آپ کو حضرت سیدیہ امام ترمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب جامع ترمی سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اللہ تعاع قبول فرمائے آمین اللہ آمین